چار سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ ا مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کا فرمان دل نشین فرض حج کرو بے شک اس کا ثواب بیس غزاوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے صلی حبیب صلی اللہ تعالی محمد ولی وسحبی وبارک وسلم محبت میں اپنی گما جو اللہ تبارک و اللہ تعالی کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں ان کی ادائیں کیسی ہوتی ہیں ان کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں ان کی مناجات کیسی ہوتی ہیں, کی کیسی ہوتی ہیں سنی حضرت سئینا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ, اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے اے میرے مولا اگر تو نے میرے گناہوں کی پوچھ گچھ کی تو میں تجھ سے بخشش طلب کروں گا اگر ت نے میرے بخل کے سبب میری کنجوسی کے سبب پوچھ گچھ کی تو میں تجھ سے جود و کرم کا سوال کروں گا اے میرے مولا اگر تو نے نافرمانی پر میرا حساب کتاب لیا تو میں تج سے احسان طلب کروں گا اے میرے پاک پروردگار اگر تو نے مجھے آگ میں داخل کیا تو میں جہنمیوں سے کہوں گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آواز آئی اے ابو سلیمان ہم نے تجھے جہنم میں نہیں ہم تجھے جہنم میں نہیں جنت میں داخل کریں گے تاکہ تُو جنتیوں کو بتا کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے اہل دوزک کو ہماری محبت سے آگاہ نہ کرے کیونکہ محبت کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور میرے دشمنوں کا ٹھکانہ جہنم ہے سبحان اللہ جو اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں داخلے جنت فرمائے گا وہ جنت جہاں کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی درد نہیں نہ سردی نہ گرمی نہ آندھی نہ طوفان نہ مچھر نہ مکھی نہ ساپ نہ بچھو نہ چور نہ ڈاکو نہ موت کوئی غم نہیں اور وہاں پر اولیاء کی زیارتیں ہوں گی سبحان اللہ انبیاء کی زیارتیں ہوں گی انبیاء کے تاجدار مکے مدینے کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہوں گی جنت میں خود رب کا دیدار ہوگا سرحان اللہ اللہ پاک ہمیں اپنے کرم سے ایسی پیاری پیاری جنت عطا فرما دے آمین محبت میں اپنی, اپنی گمایا پاؤں نئی نپا میں اب علا <سلام> میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے <سلام> امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے احلوم کی پانچویں جلد میں لکھا ہے کہ محبت الہی میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت اللہ کرے ہمارے دل سے نکل جائے میرے دل سے دنیا کی چاہت, چاہت مٹا کر میرے دل سے دنیا, دنیا, دنیا کی چاہت دنیا دنیا دنیا ]دنیا دو باقرہ بقرحت نمبر 165 ارشاد ہوتا ہے اول اشد منو اشد <لِلَّه> ترجمہ کمزوری اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں سبحان اللہ اشد یعنی پخت کی ہمیش کی یعنی ایمان والوں کو اللہ پاک کی محبت بڑی پختہ ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے خوشی میں بھی غمی میں بھی وہ نعمتیں دے جب بھی اللہ سے محبت کریں گے وہ آزمائش میں مبتلا کرے وہ وہی رب ہے وہ اولاد دے نہ دے وہی رب ہے وہ خوشحال رکھے آزمائش میں مبتلا فرمائے وہی رب ہے کتنی پیاری بات کہی کسی نے جے سونا میرے دکھ میں چراضی سکھ چلے ڈا کیا بات تو مسلمانوں کو ایمان والوں کو ایمان والیوں کو اللہ پاک سے بڑی پختہ محبت ہوتی ہے بُت کو چھوڑ کر دوسرے بُت کو اپنا لیتے اور اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے نی کافروں کی محبت بدلتی رہتی ہے جبکہ جو ایمان والا ہے ایمان والے ہیں وہ اپنے رب عز اجل سے ہمیشہ محبت کرتے اور پختہ محبت کرتے ہیں رہو تو بے خود میں تیری بلا میں پلا یا لاہی محبت میں اپنی گومیاں ہم حضرت سیدنا میں رضی اللہ ردی الاح اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں ولدینہ منو اشد حب اللہ اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں ایمان والے اور ایمان والیاں آخرت میں اللہ پاک سے بہت محبت کریں گے سلحان اللہ حضرت سینا قطع رضی اللہ تعلن عنہ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کافر مصیبت کے وقت اپنے باطل معبودوں سے منہ موڑ لیتے ہیں اور ان سے منہ موڑ کر کافر بھی اللہ کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں جب مشکل میں آتے ہیں تو جھوٹے معبودوں سے توجہ ہٹا لیتے ہیں اور رب تبارک و تعالی جو کہ واحد لا شریک ہے اس کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں اور مسلمان جو ہے مصیبت میں خوشحالی میں ہر حال میں اللہ پاک کی یاد کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے سبحان اللہ جو کافر ہے وہ بہت سارے بتوں کی پوجا کرتا ہے اور مسلمان فقط ایک رب اور وہ معبود ہے صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے سبحان اللہ کافر جو ہیں اپنے معبودوں کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں آسن مارتے ہیں اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور ایمان والے ایمان والیاں اپنے رب کو بے دیکھے اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اس کی عبادت بھی کرتے ہیں سجدے بھی کرتے ہیں اور سبحان ربی یل الا پکارتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ والذین منو اشد و للہ ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں سے محبت کی یعنی بندے کے دل میں اللہ کی محبت کب پیدا ہوتی ہے جب اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور سنیے پارہ چھ سورہ مدا آیت نمبر چون میں کیا ارشاد ہوتا ہے یو ویحبون کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ یہی صورت بنے گی جب اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف نظر رشمت فرمائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے جو یہ کہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور رسول پاک کی محبت نہیں ہے اس کی علامت نہیں ہے اس کی پہچان نہیں ہے اس کی دلیل نہیں ہے تو ان کی اللہ سے محبت کامل نہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے ہمارے آقا کی شان یہ ہے سبحان اللہ اللہ, اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے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 تم جسے, تم جسے چاہو, چاہو سبحان اللہ،, اللہ ہمارے آکا کی شان کتنی ہے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے اور جس سے آپ محبت کریں اللہ اللہ اللہ اس کی شان و عظمت کیا ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے مجھ سے محبت کرے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے میرے صحابہ سے محبت کرے جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے وہ قرآن پاک سے محبت کرے جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے وہ مسجدوں سے محبت کرے کیونکہ مسجدیں ایسی عمارتیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے بنانے کا حکم دیا جنہیں اللہ پاک نے پاک رکھنے کا حکم دیا جن میں اللہ تعالی نے برکت رکھی یہ خیر و برکت والی جگہیں کون سی مسجدیں اور ان کے رہنے والے بھی خیر و برکت میں ہیں یہ پسندیدہ جگہیں ہیں اور ان میں رہنے والے بھی پسندیدہ ہیں یہ لوگ اپنی نمازوں میں ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان کی ضرورت پوری فرماتا ہے یہ مساجد میں ہوتے ہیں اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ایمان والے جو ہیں یہ مساجد میں ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے سبحان اللہ تو جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت نہیں اس کی محبت کامل نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوی کرے اور آقا کے صحابہ سے محبت نہ کرے اس کی محبت کامل نہیں ہے جو صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرے مگر قرآن سے محبت نہیں کرتا تو اس کی محبت نہ صحابہ سے کامل ہے نہ حضور سے کامل ہے نہ ان کے رب سے کامل ہے اور جو قرآن سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے حافظ صاحب نماز پڑھنے تو آتے نہیں بھائی بڑی چوم رہے ہیں چاٹ رہے ہیں قرآن کو قرآن کو دیکھنا بھی ثواب قرآن کو پڑھنا بھی ثواب قرآن کو باوضو چھونا بھی ثواب فاروق اعظم قرآن پاک کو چومتے تھے اور فرماتے تھے میری رب کا کلام ہے میرے رفتہ کلام ہے اللہ سے محبت ہے نا تو اس کے کلام سے بھی محبت ہوگی اس کے محبوب سے بھی محبت ہوگی اور اس سے محبت رکھنے والوں سے بھی محبت ہوگی اور وہ عمل وہ کام جو اللہ کی محبت کی طرف لے کر جائے اللہ کی محبت کا سبب بنے اس کام سے بھی محبت ہوگی نیکیاں اللہ کی طرف لے کر جاتی ہیں اللہ کے فراہمی پر عمل کرنا اللہ کی محبت کی طرف لے کر جاتا ہے قرآن سے محبت اللہ کی محبت کا باعث ہے نمازیں پڑھنا اللہ کی محبت کا باعث ہے جو تہجد پڑھے گا وہ اللہ کی محبت پائے گا جو اللہ کا ذکر ہر وقت کرتا رہے گا وہ بھی اللہ کی محبت پائے گا تو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے بھی محبت کرے تو یہ بھی اللہ کی محبت کا ذریعہ بنے گا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم شریف صحیح بخاری شریف میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے سات ہزار چار سو پچاسی فرمایا اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے جبریل امی علی السلام جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں ان کو بلاتا ہے اور ایک روایت میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے زمین و آسمان والوں میں اعلان کر دے کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو پھر اس بندے کی محبت زمین میں اتاری جاتی ہے وہ محبت پانی میں پڑتی ہے اور اسے نیک و بس سبی پیتے ہیں تو وہ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اللہ پاک کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو جبریل امی علی سلام کو اس کے برعکس حکم فرماتا ہے یعنی میں اس کو ناپسند کرتا ہوں تم سب کو بتا دو کہ میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں پس نیک و بد سبھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو یہ لوگ جو نیکوں سے محبت کرتے ہیں ولیوں سے محبت کرتے ہیں صحابہ سے محبت کرتے ہیں اہل بیتے اطہار سے محبت کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ ان سے اللہ محبت فرماتا ہے لوگ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہیں کیوں کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگ محبت کرتے ہیں کیوں اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے ان کی محبت اتاری گئی ہے لوگوں سے پاک سے محبت کرتے ہیں کیوں اللہ پاک ان سے محبت فرماتا ہے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرمائے اولیاء کی محبت صحابہ کی محبت اہل بیت اتہار کی محبت انبیاء کی محبت اور سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھی ہمیں اللہ پاک عطا فرماتا ہے آمین محبت میں اپنی گمایا پاؤں اپنی یا امین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم